کیا کسی شرعی فقیر کو زکوات کی مد میں فریج واشنگ مشین وغیرہ دے سکتے ہیں یا نہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں واقعی و زکوات کا مستحق ہے اور یہ زکوات آپ کی کسی اور نے نہیں دی کہ زکوات کے مستحق کو دے یہ زکوات آپ کی ہے اور آپ اپنی زکوات سے کسی کو فریج یا واشنگ مشین جو ضرورت مند آدمی ہو اس کو اگر دے دیں تو اتنے مالیت کی آپ کی زکوات جو ہے وہ ادا ہو جائے گی بادوں کا کہنا یہ کہ یہ آسائش سے ظاہر ہے اب یہ چیز تو اصل میں فریج اور مشین یہ تو اب ضرورت بن گئی ہے یہ آسائش تو یہ کہ کہیں رکھی ہوئی ہے خالی یہ تو ظاہر ہے کہ کام آئے گا اس میں اور بہت سی چیزیں مثال کے طور پر باسی کھانا کھانا کھائیں جو بچ جائے اس میں رکھ لیں آپ ضائع ہونے سے بچ جائے گا اسی طرح قربانی کا گوشت ضائع ہونے سے بچ جاتا اس میں نفع تو ہے نفا حاصل کیا جا سکتا اور مشین ٹھیک ہے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ ہاتھ سے کپڑے دھوتے اب مشین سے کپڑے دھوتے ہیں تو اس میں کیا حرت یہ تو بالکل ایسی بات ہے آپ کہیں یہ پنکھا بھی نکال دو یہ بھی آسائش اس لیے کہ آپ وہ پنکھا جھیلیا دو روپے کا لے کر کے جو ہاتھ سے جھلا جاتا ہے تو اگر آسائش ایسی ہے اور اس میں شرم کوئی کباہت نہیں تو اس کو وہ چیز دلانے میں شرم کوئی حرت نہیں